الحشر صورت الحشر مدنی ہے اس میں چوبیس آیتیں اور تین رکو ہیں نام سورت کی دوسری آیت اخرج القن اول الحشر الیا میں حشر کا لفظ آیا ہے یہی اس کا نام رکھ دیا گیا ہے زمانۂ نزول قرتبی کا قول ہے کہ یہ صورت تمام کے نزدیک مدنی ہے بخاری و مسلم اور دیگر محدسین نے سعید بن جبیر سے روایت کی ہے کہ میں نے عبداللہ اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے صورت الحشر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ صورت بنی نظیر ہے یعنی یہ صورت انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی اس صورت کی تفسیر کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ امام ابن القیم کی زاد المعاد طبقات ابن سعد اور سیرت ابن حشام وغیرہ کی مدد سے مدینہ کے قبائل اوس و اور ان کے قرب و جوار میں رہنے والے یہودیوں کا مختصر تعارف کرا دیا جائے مدینہ کے قرب و جوار میں تین مشہور قبائلی یہود رہتے تھے بنی قینق بنی نذیر اور بنی قریضہ یہ لوگ 132 ایسری عیسوی میں رومیوں کے مظالم سے تنگ آ کر فلسطین سے بھاگ کر حجاز آ گئے تھے اور ایلا مقنا۔ دیمہ وادی قرآ فدق اور خیبر وغیرہ کے سرسبز علاقوں میں آباد ہو گئے تھے ان کے تقریباً تین صدی کے بعد قبائل اوس و خجرج یمن کے سیلاب عظیم کی وجہ سے وہاں سے بھاگ کر یسرب میں آباد ہو گئے رفتار زمانہ کے ساتھ بنی قینق قبیل خزرج سے اور بنی قریضہ اور بنی نظیر قبیل اوس سے قریب ہوتے گئے یہود اپنی سود خوری اور چالاکی و عیاری کی وجہ سے یسرب اور آس پاس کے علاقوں کے اقتصاد پر قابض ہوتے گئے اور اپنی ساکھ دھاک باقی رکھنے کے لیے اوسو خزرج کو ہمیشہ لڑاتے رہے تاکہ کہیں یہ لوگ متحد ہو کر انہیں دبا نہ دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اوسو خزرج حضرت اور مہاجرین مکہ کو ملا کر مسلمانوں کی ایک وحدت قائم کی اور قبائل یہود سے امن اور مدینہ سے دفاع کا متحدہ معاہدہ کر لیا لیکن یہود نے اس معاہدے کی پابندی نہیں کی اور اسلام اور مسلمانوں کی روز بروز کی بڑھتی ہوئی طاقت نے ان کے دلوں میں حسد کی آگ بڑھا دی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو زک پہنچانے کے لیے ہر ناپاک چال چلنی شروع کر دی اور س کی پرانی دشمنی کو ان کے درمیان ابھارنے لگے اور جنگ بدر کی کامیابیوں کے بعد تو ان کے بغض و حسد کی آگ اور بھڑک اٹھی بنی نظیر کے سردار کاب بن اشرف نے مکہ جا کر کفار قریش کو دوبارہ جنگ کرنے پر اکسایا اور وہاں سے واپس آ کر اس نے مسلمان عورتوں کے نام لے لے کر عشقیہ شاعری شروع کر دی بلاخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تنگ آ کر محمد بن مسلمہ انصاری کے ذریعے اس کو قتل کروا دیا بنی قینقہ شہر یصرب میں قبیلِ خزرج کے آس پاس رہتے تھے اور آہنگری کا کام کرتے تھے ان کو اپنی طاقت اور اپنے سات سو جوانوں پر بڑا ناز تھا ایک دن انہوں نے دن دہاڑے ایک مسلمان عورت کو بازار میں ننگا کر دیا جس کے نتیجے میں ایک مسلمان اور ایک یہودی کا قتل ہو گیا اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے انہیں معاہدہ یاد دلایا اور شرافت کے دائرے میں رہنے کی نصیحت کی لیکن انہوں نے الٹا جواب دیا اور کہا کہ ہم قریش کے لوگ نہیں ہیں جنہیں تم نے میدان بدر میں شکست دے دی ہم سے سابقہ پڑے گا تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ مرد کسے کہتے ہیں ان کے اس جواب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابۂ کرام کی جماعت کے ساتھ جا کر ان کے محلے کا محاصرہ کر لیا ابھی صرف پندرہ دن ہی گزرے تھے کہ انہوں نے آپ سے جان کی امان مانگ لی آپ نے اس شرط پر ان کی جان بخشی کر دی کہ وہ اپنا تمام مال و اسلحہ اور سامان حرفت و صنعت چھوڑ کر مدینہ سے نکل جائیں گے چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب داخل کر دیا کہ صدیوں سے بسے بسائے گھروں کو پورے سامان کے ساتھ چھوڑ کر وہاں سے خیبر کی طرف چلے گئے اس واقعے کے بعد باقی یہود مدینہ کچھ دن تک تو خائف رہے لیکن جنگ احد کے ایام میں منافقین کے اکسانے پر اور خود اپنی فطری خباصت کی وجہ سے مدینہ سے دفاعی معاہدے کے پابند نہیں رہے اور جنگ احد کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی نظیر کی بستی میں تشریف لے گئے تاکہ وہ بنی عامر کے ساتھ معاہدے کے مطابق ایک مقتول کی دیت ادا کرنے میں مسلمانوں کے ساتھ تعاون کریں تو انہوں نے موقع کو غنیمت جان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کی سازش کر لی اور طے کیا کہ آپ کے سر پر دیوار کے اوپر سے ایک بڑا پتھر گرا دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے بر وقت یہ وہی آپ کو اس کی اطلاع دے دی چنانچہ وہاں سے فوراً صحابہ اکرام کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے اور انہیں خبر بھیج دی کہ وہ دس دن کے اندر اپنی بستی چھوڑ دیں لیکن انہوں نے عبداللہ بن عبی بن سلول کی شہ پا کر ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو آپ نے ربی الاول چار ہجری میں اس کا محاصرہ کر لیا اور بالآخر چند ہی دنوں کے محاصرے کے بعد اس شرط پر اپنی بستی چھوڑ کر چلے جانے پر آمادہ ہو گئے کہ وہ اسلحہ کے علاوہ جو کچھ بھی اپنے اونٹوں پر لے جا سکیں لے جائیں ان میں سے صرف دو آدمی یامن بن عمیر بن قاب اور ابو سعد بن وہ مسلمان ہو گئے اور باقی خیبر اور ان میں سے بعد شام چلے گئے بنی نظیر کی اس جلا کو قرآن کریم نے اول حشر سے تعبیر کیا ہے وہ لوگ دوسری بار عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خیبر سے جلاوطن ہو کر شام چلے گئے جو ان کا حشرِ ثانی تھا اور تیسرا حشر قیامت کے دن ہوگا جس کے بارے میں بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ سرزمین شام میں ہی ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چھوڑے ہوئے اموال و اسباب کو مہاجرین میں تقسیم کر دیا بنو نظیر کی جلاوطنی کا مذکورہ واقعہ ہی اس صورت کا مرکزی موضوع ہے اب آئیے ہم صورت سماعت کریں